فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نیجن خیر عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ خبصورت ثواب آخرت رب الام جلا جلال ہو کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا جو مدن پھول بیان کیے جائیں ان پر عمل بھی کروں گا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا آداب علم دین کو مشوض خاطر رکھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بیٹھے بیٹھ اسلائی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جامع المدینہ سے تعلق رکھنے والے آشقان رسول آج کا موضوع ہے ایک عنوان اور اس عنوان میں مختلف چیزیں آپ کو لے کر ایک ہی سلسلے میں آئے ہیں یعنی ایک اس میں ایک خبر اور اسے امیر سنت کے مدنی پھولوں نے مدنی خبر بنایا اسی طرح ایک معاملہ بھی آپ کے سب نے لے کر آئے ہیں امیر کے خصوصی مدنی مذاکروں کے دوران جو ہوا اس کی صورت اور ماہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی اس کے تعلق سے امیر سنت کے مدنی پھول اور مفتی صاحب کی کال بھی آئی وہ بھی آپ کو مدنی پھول ہم نے آج سنانے ہیں اور ہمارے ابتدائی طور پر آپ کو جو ہم سلسلہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ مدنی خبر کے تعلق سے یعنی آپ یہ سمجھے کہ بہت سی چیزوں میں بےحتیاتیاں ہوتی ہیں صفائی کے تعلق سے بےحتیاتیاں ہوتی ہیں پھر بہت سے نظام کے تعلق بے احتیاطیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے معاملات میں اپنے گھروں میں اپنے جامعات المدینہ میں اسی طرح اپنے محلوں کے معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہیے بعض کام کی ذمہ داری بازوں کی ہوتی ہے بعض محکموں کی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کاموں کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے ہمیں بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ورنہ نتائج بہت سے نقصان دے ہوتے ہیں اچھا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے عام طور پر اس کے لیے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اختتام پر یہ اس کی غلطی تھی یہ اس کی غلطی تھی یہ اس کی غلطی تھی تو دوسروں کی غلطیاں کسی بھی کمزوری کے بعد دوسروں کی غلطیوں کو بیان کرنے کے بجائے ہمارا یہ پہلو اور ذہن ہونا چاہیے اپنی غلطی دیکھیں فرض کریں دوسرے کی غلطی 90% تھی آپ کی 10% تھی آپ 10% کو دیکھ لیجئے تاکہ اس 10% کا دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور یہ 10% غلطیاں اگر آپ کی ہیں تو وہ دور ہو جائے تو ایسے حادثات سے جہاں پر ہمارا ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہے وہاں ہمارا ذہن اپنی اغلاد کی طرف بھی جائے وہ حادثہ کیا تھا مدنی مذاکرے کے اندر آیا اور مدنی مذاکرے کے اندر اس خبر کو مدنی خبر بنایا گیا مدنی پولوں کے ساتھ آئیے آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ امیر الصنت کے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو بہت ہی توجہ سے سنیے اور اس کے مطابق عمل کا بھی معمول کیجیے آئیے دیکھتے ہیں دل غم چھا گیا یار سو خدا کیا بنے گا میرا یار رسول خدا دل غم چھا گیا خدا میٹھی بیٹھے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہم جائے حادثہ کے بالکل برابر میں جو گھر ہے اس میں موجود ہیں اور جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس آگ لگنے کا وہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود کسی کو کچرا پھینک کے اس کو تکلیف نہ دے کچرا پھینک کے اس میں آگ لگا کے اس میں مرچیاں ڈال کے دوسروں کو تکلیف دینے کا نتیجہ ایک باپ کے دل سے کہ اس کا دل کا دل کلیجا سب اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے اس کی جینے کی ختم ہو جاتی ہے یہ وجہ کیا ہوئی آگ لگنے کی کسی نے ماچیز کی تیلی ڈالی اس کا دھواں اس کی آگ میرے گھر میں اتنی برق اٹھی میں اپنے آپ کو بیٹھا تو آپ کے بچے بھی اس میں کوئی جہاں بھا کے ہلاک ہوئے کیا میرے تین بچے ایک لڑکی بی بی اور عبد میرے باپ کا نام دیا تھا اس کو میرے باپ کی شکل کا تینوں گئے تینوں اس میں شہید ہو گئے سورے تو پانی نا خدا خدا میری بیوی ابھی تک ہاسپیٹل میں آئی سی یو میں भी اور میرے بھی حال کچھ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ دے ہر انسان ایک دوسرے سے بلائی کرے تو ان شاء اللہ میری جیسی نوبت کسی باپ کے ساتھ نہیں ہوگی میرا سننا چاہیے کہ میرے بچوں کے لیے ایسی دعا کرے کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنے اور اس کی والدہ کو جو آئی سی یو میں ہے اس کے لیے ایسی دعا کو ہو جائے خودا یار سو خود رات کو میں کھلا کے گیا ہوں بچی کو صبح دیکھا تو لاگو تو گئی اتنا چاہتے تھے ہم بچی کو اتنا لگتے تھے سب کے پاس آتے تھے جاتے کل مل کے گئی ہم سے جنت مکان آنا کامیادیا ہوگا اب میرا کیا یار رسول خدا حضرت صاحب سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ عوام کو یہ پیغام دیں کہ آپ جو ہے اپنے کچرے اپنی گلیوں میں مد پھی اپنی بلڈنگوں کی چھتوں پر مد پھی ڈسٹ بین میں ڈالیں آپ مطلب یہ آگ لگنے کی وجہ یہ کچرے کا باعث بنی وہ خود بیٹھے ہیں وہاں پر میں نے گلی بھی دیکھی ہے وہاں پر وہ گلی میں کوئی سڑک نہیں ہے وہ چھت کے اوپر ہے نیچے گوڈان ہے اوپر وہ تنگ سی گلی بنی ہوئی ہے اور بلڈنگ کے لوگ جو ہے وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ ہماری غفلت ہے اور اس غفلت کی وجہ سے آج جو ہے اس شخص کے جو ہے تین بچے جو ہے شہید ہو گئے ان کی وائف جو ہے زخمی ہے اور پورا محلہ سوگوار ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر اس طرح کی جو ہے ایک گندگی کا اگر خاتمہ کریں گے تو آئندہ ان آسات سے ہم کو بچنے میں کافی جو ہے مدد ملے گی بہت دا میرے کو بھی ہے میری لڑکی بھی جاکر ہے لاپا اس کو صحیح دے اچھا دے اور امان اس کو ہمت دے آملہ تھی چار سال کی اور ایک اس سے چھوٹا بیٹا تھا علی وہ ڈھائی سال کا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا ایک سال کا عبد العزیز نام تو جگا جی لگان دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا رات کے دو بجے اور چار بجے یہ آگ اٹھی برق اور بجلی چلی گئی میری میں نے جنریٹر کے لیے خالی جیسے دروازہ کھولا اور آگ ایسی نکلی میں گرا ہوں پھر میں نے اپنے بچوں کو اتنی دیر میں اس کے دماغ میں ایسی دعا چلی جو ایک سال کا بچہ تھا وہ تو میرے ہاتھ میں ہی ختم ہو گیا میں سمجھ گیا تھا اور تین سال کی بچی اور آلیال نے بچار نے بہت تڑپ ترپ کے جان جانچواری <laughs> اس جہاں میں ہر طرف ہی مش کلے ہر جگہ آ پتے ہی آ پتے یا طرف طرف بے چارے نے سب نے میری مدد کی کیوں سے دم دم ان کا انتقال جو ہوا جھلسنے سے نہیں دم گٹنے سے ہوا ہے دم کٹنے سے ہوا ہے جلا ایک بھی نہیں ہے میرے بھی ہاتھ اس لیے جلے کہ میں مین دروازہ کھولنے کے لیے گیا وہ بھی گرم تھا میرا ہاتھ بھی ادھر ہی چپک گئے اور, اور یہ چمریاں جل گئی ابھی آپ کو بچوں کی جو والدہ ہے ان کی کیا طبیعت ہے ڈاکٹر وغیرہ کیا کہہ رہے بارے میں آئی سی میں رکھا ہے آکسیجن ہے اور اس میں سانس صحیح کروا رہے جی بھر آئی سیو میں وینٹیلیٹر بنا اس کا مطلب اللہ تعالی پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان بچوں کو چار سال سے لے کر ایک سال تک کی ان کی عمریں چار سال تین یا ڈھائی سال اور ایک ایک سال تو ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ کرے ان کی شفات کرنے والا بنائے اور شفاعت قبول فرمائیں ان کی ان کے ماں باپ کے حق میں اب یہ کہ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے اور جو آگ میں جل کر انتقال کرے یہ شہید ہوتا ہے اب وہ بیچاری جو بچوں کی امی ہے وہ بھی آئی سی یو میں اللہ کرے کہ وہ بھی شفا یاب ہو جائے اور ان کے والد صاحب کے بھی ہاتھ جل گئے کچھ ان کو بھی تکلیف تو ہے لیکن ان کو اپنے بچاروں کو بھی کہاں پرواہ ہوگی جبکہ یہ ان کی تو کمائی لٹ گئی نا ساری تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں آپ اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات گلے شکوے میں لوگ اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں سب سے بڑے صدمے کی بات یہی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جو ہے نا وہ ہے کسی کا ایمان چلا جانا بندے کو تو دنیا سے جانا ہی ہے اور جو بچے دنیا سے جاتے ہیں یوں دیکھا جائے نا تو ان بچوں کے حق میں برا نہیں ہوتا ہی ہے. کہ نابالغ بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت میں جائے گا ہاں اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب اپنا ہے کہ ماں باپ کو عزیزوں کو صدمہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہوتا ہے صدمہ لیکن صبر کرے تو اجر بڑا ہے اور بچوں پر جو صبر کرے اس کی تو کیا بات ہے چنچے حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں میں نے آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے جس کے دو بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی فوت ہو چکے ہوں گے اللہ عز و جل ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا نظر سیدت عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالی انہا نے کیا اور جس کا ایک بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو تو عرصا تو اس کا بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا آپ نے پھر کیا آپ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو فرمایا تو میں ان کی پیشوائی کروں گا اور میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے تو یہ کہ بچوں کا دنیا سے رخصت ہونا یہ سچی بات ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہے ایک اور ادیشری میں فرمایا جس سے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے حسط سعید العبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ میرے دو بچے آگے پہنچ چکے ہیں یعنی انتقال کر چکے فرمایا اور دو بچے سید القرا حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, میں اپنا ایک بچہ آگے بھیج چکا انہیں میرا ایک بچہ ہوا ہے فرمایا اور ایک بچہ بھی تو پتا چلا کہ ایک بچہ بھی کسی کا انتقال کر جائے تو وہ جہنم کے راستے میں بہت مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے تو یوں بچوں کا فوت ہونا یہ بچوں کے حق میں بھی بہتر بظاہر کے وہ بغیر سب کے اب اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ماں باپ صبر کریں تو ان کے لیے بھی اجر کا خزانہ ڈیر سارا اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے جیسے ہی مصیبت آئی بندہ صبر کر لے بولے کچھ نہیں کسی سے گلہ شکوا نہ کرے ہاں آنسو بہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ گریہ رحمت ہے خود بخود آنسو بہتے ہیں تو بھلے بھائی چیخ پکار نہ کرے واویلا نہ مچائے تو اس طرح انشاءاللہ آپ صبر کریں گے اجر کے حقدار بنیں گے رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں بچے وہ آپ کے پلٹ کر نہیں آئیں گے بے صبری سے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کرنے والوں پر رونے والوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رو رو کر جو آنکھیں سجا دیتا ہے نا ان سے فرما رہے آ لے جانے تو بس صبر کیجئے اب یہ ان کی یادیں جو ہیں آپ کو ظاہر ستائیں گی تو صحیح جب جب ان کی یاد آئے مصیبت جب یاد آتی ہے اور انا لنا اللہ راجی ان اگر پڑھ لیں گے تو جو مصیبت پر اس وقت ثواب مل جاتا تھا وہ ثواب پھر مل جائے گا اس طرح ثواب ملتا رہے گا اب ان کی چیزیں یاد دیکھیں گی اب یہ مدنی چینل والے بار بار جو خالی پنگوڑا دکھا رہے ہیں جلا تو یہ ایک خاموش گفتگو یہ بھی ایک لینگویج ہے سائن لینگویج ہے کہ یہ خالی پنگوڑے سے مرادی ہے کہ دیکھو کل تک یہ پنگوڑے آباد تھے ان میں پھول جیسے بچے لیٹے ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے والدین کا دل لبھاتے تھے مسکرا کر ان کا غم غلط کر دیتے تھے اب یہ سدا کے لیے خاموش ہو گئے اور یہ پنگوڑے خالی ہو گئے اس طرح ساری دنیا خالی ہو جائے گی سب کے سب ہم چلے جائیں گے دنیا سے کوئی آگے جائے گا چار دن کوئی چار دن پیچھے جائے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی, کوئی بشر, بشر نہیں بشر سامان دا سو برس کا ہے پل, ایک کی, ایک خبر دا پل دا کی خبر نہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں اور ان کے جد امجد یعنی دادا جان حضرت سنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی السلط ان کی کفالت کرتے ہیں یعنی یہ ان کی ذمہ داری میں اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں وہ چلے گے بچے اس حدیث کے مطابق جس کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے نابالغ تو اگر وہ اس کا حوصلہ مضبوط ہونا تو وہ تو ایک طرح سے گویا مبارک بادی کا مستحق ہے. کہ اگر بالغ ہو جائے گا تو خدا جانے کیا کیا عمل کرے نابالغ میں چلا گیا تو وہ گناہوں کا اندیشہ جو ہے وہ جاتا رہا اور یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا کہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا تو یہ ہمارا رونا دونا ہم تو دو نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر ہوتا ہے تو دل بھڑا رکھو. علی اصغر رضی اللہ مہینے کی عمر میں کربلا کے میدان میں تھے امام علی مقام کے بازو میں تھے اور پیاس سے ہلکا سوکھ رہا تھا اور حرمل نامی ایک سخت دل یزیدی نے تیر چلایا اور اس بچے کے حلق کو چھیتتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا اور علی اصغر رضی اللہ تعالی نے جھورجوری لی اور جام شہادت نوش کر لیا امام علی مقام نے کوئی چیخ پکار نہیں کی تھی ان کی امی نے واویلا نہیں بچایا تھا یہ سابرین کا گھرانہ تھا تو ہمت ہکھیے ہمت ہمت ہمت اللہ کرے کہ بچوں کی امی بھی صحت یاب امی جن, جن لوگوں نے کچرا ڈالا یہ تو عام ہے है है جو بھی اوپر کا مکان ہوتا ہے نیچے کو چھت نظر آتی ہے نا چھت پر لوگ بہت کچھ ڈالتے ہیں پھر یہ کچرا دیکھو کتنا خطرناک ہوا کچرا تو چاہے آگ لگے یا نہ لگے نہ کسی کی چھت پر ڈالنا ہے نہ کسی کے برامدے میں ڈالنا ہے نہ کسی کے سین میں ڈالنا ہے نہ کسی کے گھر کے آگے رستے پہ ڈالنا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی مداری چینل کے ناظرین اس واقعے سے جو درس حاصل ہوا وہ درس بھی امیر السنت نے بیان کیا اور ہمیں ہماری ذمہ داریاں بھی بیان کر دی ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے الحمد للہ امیر علوسنت نے ایک طرف تو شفقت بڑا رویہ حوصلہ بڑھانا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا بننے کی کوشش کی دوسری طرف ہمیں نے پھول بھی دیا ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس طرح بچنا ہے کس طرح نظام چلانا ہے اب ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو اس سلسلے کے ایک دوسرے حصے کی طرف اور جس میں امیر اہل سنت کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ ہوا واقعہ کیا تھا واقعہ تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ امیر سنت نے مدنی مذاکرہ کیا کچھ ہوا اس پر صوتی پیغام وغیرہ یہ پورے سلسلے اور نگا علیہ نے مدنی مذاکرہ کے دوران اس پر مدنی پھول بھی دیے اور آخر میں امیر آل سنت سے مدنی پھول بھی لیے گئے کہ خوف خدا کا معاملہ ہم اپنے دلوں میں کس طرح بڑھائیں آئیے وہ مدنی گلدستہ وہ کیا واقعہ تھا کیا تفصیل تھی کیا انداز تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مدنی پھول بھی سناتے ہیں ہمارے پاس ایک حقوق العباد کی احتیاطوں سے بھرپور ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسلامی بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر کر دوں پچھلے دنوں خصوصی مدنی مذاکرہ ہو میں ایک اسلامی بھائی نے کوئی سوال کیا ہوگا اور وہ سوال میں انہوں نے وقت زیادہ لے لیا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہوگی امیر سنت نے ان کی اس گفتگو کے بعد انہوں نے کچھ بیان کیا کچھ باتیں بیان کیا امیر سنت نے کہ اسی طرح وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کیا بیان دیا تو اس کے بعد امیر سنت کو ایک محسوسات ہوئے اس طرح ایک اور اسلامی بھائی سے بھی کچھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے تو میرے سنت نے ان سے بھی کچھ خوشتبئی والا معاملہ کیا دونوں سے خوشتبئی کی مگر وہ خوش طبعی کے بعد ایک احساس سا پیدا ہوا تو ہم وہ سارے چیزیں جو تھی وہ ہمارے کیمرے میں کچھ نہ کچھ بند ہیں لیکن اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری تھا پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اب جو ہوا تھا وہ ہے تو بڑا طویل ہم نے بڑا مختصر کر کے اس کو ہم نے لیا ہے تاکہ اور میں نے کچھ بیان کر کے آپ کو اس کا آگے پیچھے کا سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں میرا نام سید تصور حسن مرکز الاہور سے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ للہ یا بارہ ماہ راہ خدا اللہ کے مدنی قافلوں کا مسافر بھی ہوں اور مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس جو آج اختتام پذیر ہوا ہے اس کا شرکا بھی ہوں وہ کوئی مقرر بہت طویل جائے یا کوئی ناطخوان بہت طویل مائک پکڑ کے لگا ہوا ہوں اس کو کیا بولتے ہیں یوں بھی تو بولتے ہیں مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ چھوڑ چکے اسے میں خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں دوسروں کی باری ہے معاف کر دینا خوش طبعی کے طور پہ بول دیا دوسروں کی باری آتی رہے نا یہ ہونے کے بعد اب یہ ہوا تھا کہ یار اس کو ان کو میں نے بول دیا تو رمیل سنت نے اب ان کے دل جو ہی کے لیے کو توحفہ ان کو دینا چاہا تو اب یہ توفہ دینے والا معاملہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں باپو جی ہیں یار ان کو میں توحفہ دینا چاہتا ہوں ابھی دو نوٹ آپ کی طرف سے ملے گی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو بول دیا کہ مائک نہیں چھوڑتا بے چینی ہو رہی ہے دل تھوڑا سیا ہوگا ان کا معافی کر دینا کتنے ماہ یہ ایک کیس ہوا تھا اور دوسرا کیس ہے آپ نے سفر کیا مدنی قافلوں میں سری لنکا میں تقریباً ستائیس ماہ ابھی جاری ہے ابھی ان شاء ابھی تک یہیں تک پہنچے سو ہمیں سفر کر کے اب یہ تھا جو ہوا تو میرے سنت نے ان کو یہ جملہ کہہ دیا اب اس کے بعد امیر سنت کو ہوا کہ یار یہ میں نے کیوں کہہ دیا تو اب اس کا جو آپ نے ایک اور معاملہ کیا وہ یہ کہ اسلامی بھائی کو آپ نے اپنا سوتی پیغام دیا اور وہ سوتی پیغام یہ تھا کہ سوتی پیغام ان دونوں کو ڈھونڈو اور صرف یہ سب کے بیچ نے بول دینے سے یا ان کو تحفہ دے دینے سے مجھے تفصیلی نہیں ہوئی ہے اب ان دونوں کو ڈھونڈ کر کیونکہ میں نے ان سے ڈائریکٹ آواز سنی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کیا لہذا یار ان کو ڈھونڈ کر ان کو میرا سوتی پیغام سنا تو ماشاء اللہ ہمارے اسلامی بھائی نے ان کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے میل سنت کا ان کو سوتی پیغام سنایا ہے سنت نے وہ کیا سوتی پیغام دیا وہ کیا وائس میسج دیا ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے اس کو دل کے کانوں سے سنے اور اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم بھی چلتے پھرتے کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا لیکن یہاں احساس جو میری سنت کو ہوا جو آپ, یہ آپ کی فیلنگ ہے یہ آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے تو وہ فرمایا سوتی پیغام دیا اب اس کے بعد جو ان کا ریپلائی ہے وہ بھی آپ سنیے گا کہ اصل میں معاملہ کہاں تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اپنے آپ کو زحمت دینی تھی مجھے تھوڑا دل پر بوس آ گیا کہ وہ اسلامی بھائی جن کو نالے پاک تو میں نے پیش کیا تھا فتن ان کو جیسے کہہ دیا کہ مائک چھوڑ نہیں رہتے تو وہ معافی تو مانگی لیکن معاف کیا نہیں کیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا جب آپ بیچارے ہو تو سارے شرمائیں گے آپ ان سے مل کر کوئی ان کی آواز لے لیں ان کی سب مزید وہ کاس مدنی جنہوں نے سری لنکا ستائیس ماہ مدنی مرکز کی ترکیب سے ہیں ان کو بھی میں نے کہہ دیا ستائیس ماہ میں تم نے یہی سیکھا یعنی یہی تو پوچھے ہو اب وہ تو وہ مسکرا رہے تھے لیکن اب ان سے بھی میری طرف سے معافی مانگ کے ان کے گھر معافی مانگنی چاہیے مگر ہر ایک نے فیل شاید نہیں کیا ہوگا اس بات کو ان سے بھی اگر آواز لے دیں گے تو, تو مطمئن ہو جائے گا اللہ اب ان دونوں اسلامی بھائیوں کا جو ریپلائی ہے وہ ہم آپ کو سنا دیں میلے سنت کی باغ میں آپ مجھے معاف فرما دیں میں کامل مریض نہیں بن پا رہا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں بننے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے عرض ہے آپ سے التجا ہے نظر کروں فرما کے مجھے کامل مرید بنا دے یا مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ سب ارتا کہ تصور حسن آپ کو اپنے نانا جات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ عرض کرتا ہے آپ کا یہ اس قابل کہاں کہ آپ اس سے یو معاملہ فرمائے یا مرشدی میرے گناہوں کے معمال ہے یہ کہ میں آپ کی بارگاہ کا ادب بجا لا سکا میری زبان تراضی نے مجھ سے ایسے کلمات کروا دیئے کہ میں زیادہ بول پڑا اور آپ کی شفقتیں تھیں کہ آپ نے بر وقت میری تربیت کروائی میری یہی دعا ہے کہ تا آخری دم آپ کا سایہ ہمارے سوب و دائب رہے آپ کی یہ شفقتیں آپ کی ہر وقت تربیت ہمیں جاری و ساری رہے یا مرشدی بس معاف فرما دیجیے گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو جزاک اللہ یہ تو معاملہ جو ہوا یہ میں نے بیان کر دیا اب میں میل سنت سے کچھ ارض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہزاروں آشیقان رسول اس و فیدان مدینہ میں ایک بڑی تعداد مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھو سن رہی ہوگی اسلامی بھائی اسلامی بہن ذمہ دار بھی ہوتے ہیں ایک عام افراد بھی ہوتے ہیں یہ جو معاملہ ہے کہ ہم, ہم عمر سے بھی بندہ عموماً اس طرح ان ہلکی پھلکی بالکوں میں معافی نہیں مانگتا یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا کہ جائے گا کہ ایک بڑی عمر کا ایک اور ایک پیر ہے یا باپ ہے یا استاد ہے یا سیٹھ ہے اس طرح کوئی بڑی مقام پر ہوتے ہیں تو اس طرح وہ نیچے کے طبقے پہ جا کر اس طرح معافی مانگنا اور پھر ایک احساس دلانا پھر اس کا اہتمام کرنا پھر کسی کی ڈیوٹی لگانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ تو کر رہے ہیں اور آپ کا ہی تو یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کا ایک چلتا ہے یہ معاملہ اور لیکن یہ معاشرے میں نہیں ایسا اور ہوگا تو بہت ہی کم میں بالکل سوفیسر بنا نہیں کرتا بہت ہی کم یہ کیسے ہو یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے یہ اور مطلب یہ آپس میں کیسے معاملات ہو سکتے ہیں ذرا اس معاملے میں روشنی ڈالیں ہمارا یہ ذہن کیسے بنے اور اول یہ کہ اپنے کہی ہوئی چیزوں پر غور کرنا یہ ساری چیزیں تین چار پانچ چیزیں ساتھ میں نے ملا دی ہیں اب یہ کہ دیکھیں آپ کیا نتیجہ نکل نتیجہ کیا نکلے گا دیکھتے یہ اپنے دراصل حقوق کا معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا ہے پیچیدہ حقوق اللہ حقوق اللہ تو اللہ تعالی کا اور بندے کا یہاں معاملہ ہے اب حقوق العباد میں بندے سبھی معاملہ ہو گیا اور اللہ تبارک کا و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا حالانکہ بندہ بھی اللہ کا ہے حقوق بھی اللہ کے ہے اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ کام یہ معاملہ بندوں کے کیا تو اب یوں مطلب ہے بڑا ڈرنے والا معاملہ کہ بندے سے معافی مانگی جائے قیامت کے دن بھی اللہ تعالی جس پر کرم فرمائے گا اور چاہے گا تو بندوں کی صلحہ کروا دے گا بہت ڈرنے کی باتیں وہ حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا پوچھا صحابہ کرام سے کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے مفلس میں نے تنگ غریب جس کے بعد کچھ نہ ہو غریب صحابہ کرام علیہ مدوان نے عرض کیا سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے جس کے بعد ڈراہیم و سامان نہ ہو پیسے نہ ہو سامان نہ ہو وہ مفلس ہے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکات لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی اس پر تومت لگائی اس کا مال کھایا اس کا خون بہایا اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی کچھ اور کچھ اس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی کی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے یہ اب دیکھیں کتنا پیچیدہ معاملہ ہے کسی کو مارا ہی تو چند مثال ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ اب ان کے علاوہ کوئی حق تلفی نہیں ہے پھر مختلف حدیثوں میں کسی کو ایزا دینے والی نظر سے گورنا بھی ناجائز ہے شریف میں تو جس طرح کا بھی حق مارا اس کا اب اس میں تو ماں باپ کو ستانے کا بھی نہیں ہے ماں باپ کو ستانا اس کو ماں باپ کو ستایا اس کو ڈانٹا جاڑا ماں باپ کو تو یہ تو اسی حق تلفی ہے کہ تباہ کر دے بندے کو دنیا رکھ کر داؤ پہ لگ جاتی ہے ماں باپ کے حقوق تو سب سے بڑھ کر رہے ہیں بندوں میں یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کی تو یوں مطلب یہ کہ حق تلفیاں جو ہمارے ہو رہی ہیں اچھا پھر اس میں پیسے کسی کے قرضا لے کر دبا دیا جیب سے نکال دیا جیب لی لیا جیب کاٹ لی چرا لیا ڈکیتی کی ڈکیتی ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر یا ویسے ہی دھمکی دے کر پکڑ کے اس سے چھین لیا جوتے چرا لیے کپڑے سوکھ رہے تھے کسی کے اٹھا کے بھاگ گیا تو یہ بے شمار ہزاروں لاکھوں کام ایسے جو بندوں سے وابستہ ہے کہ یہ بندوں کے حقوق ہیں اللہ کا تو مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں میں منع کیا ہے اور اب یہ کہ بندے کا حق اس میں شامل کے بندے اس نے حق ترفی غیبت کی پتا چلیا اس کو تو یہ بھی حق طرفی ہوئی مذاق اڑایا دل دکھانے والے انداز میں اس کا مذاق اڑایا دل دکھا اس کا مذاق اڑانا یہ بھی پھر اسی میں آ گیا لگائی بدنام کر دیا اس کو کیوں ہزاروں کی لسٹ بن سکتی ہے بندوں کی حق تلفیوں کی تو یہ کہ اس سے بہت مطلب یہ کہ مشکل خڑی ہو جائے گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروایا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے معاف کروانا ہے. ضروری ہے اور پھر بھی کوئی ملتا نہیں ہے یاد نہیں ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے یا اللہ آج تک جن کی میں نے حق تلفی کی ان کی میری اور ان کی مغفرت کر دے ہے نا یہ دعا کرتا رہے مغفرت کی اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ ندامت ہوگی شرمندگی جی ہوگی دل میں خوف ہوگا تو اس کی رحمت سے صلح کا سامان ہوگا قیامت کے کرو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صلحہ کروا دے گا یہ کہ بہت سخت اس کے عذاب بھی ہیں مسلمان کو ایزا دینے کے حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ واحد فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی ہڈی جو ہے نا گوشت جڑ جائے گا اور ہڈی دکھے گی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو ندا یعنی دینے والا پکارنے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے مزید سنیے حضرت سیدنا یزید بن شجارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ مختی اونٹ یہ سب سے بڑی سائز کا اونٹ ہے بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے اب وہ جہنم کے سانپ اور خچر کی سائز کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے تو جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کنارو سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہوٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر خجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست گوشت و چمڑی سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی ایفنا کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس عیزا کا بدلہ جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا تو اس لیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے و اللہ تعالیٰ عالم ورسول عز و, و رسول صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدہی چینل کے ناظرین اس پورے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمارے ساتھ بھی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں بھلے ہم جامعت المدینہ کے اندر ہوں بھلے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں بھلے ہم اپنے محلے کے اندر ہوں اپنی محلے کی مسجد کے اندر ہوں ہم کہیں بھی رہتے ہو ہم آفیسز میں ہوں ہم اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر ہمارا تعلق ہے تو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں اگر ہم کوئی بھی ہماری سوشل لائف ہے جہاں ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے معاملات جاری رہتے ہیں ہمیں کیا حفاظت کرنی ہے کس انداز سے کرنا چاہیے اس کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت سے مدنی پل ہیں اور اب تو آ چکا ہے مہ نامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی اور اس کے تعلق سے امیر اور سنت نے کیا مدنی پل دیے پچھلے دنوں جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام کا تربیتی اجتماع ہوا تو اس حصے کو اور اسے مفتی صاحب کی کول بھی آئی تھی وہ بھی ہم آپ کو مفتی قاسم صاحب کی کول کے ساتھ جو ہے وہ صوتی پیغام کے ساتھ وہ پورا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہوئے اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں امیر سنت کی بارگاہ میں ماہ فیضان مدینہ کی اجراء پر بہت بہت مبارک اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے مہنامے کے اچرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ایک مہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پول سرات کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی نصیب ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ شاء اللہ وجل ایک مہنامہ اپنے لیے اور ایک مہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں الحمدللہ للہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر دو رکعت نوافی بھی ادا کیے ہیں ابھی تو ہم یاد رکھیے گا ماشاء اللہ کرام پوچھو کس کس نے بک کروائے تو مفتی صاحب نے تو بک کروا لیا ہے اور پورا پڑھ بھی لیا ہے مفتی قاسم کو خوشی ہوئی ہے تو دو رکعت شکرانے کے نفل پڑے تو جس جس کو جب بھی خوشی ہو تو مستحب ہے شکر کا صدہ کر لے اور دو رکعت نفل پڑھ لے آپ بھی بال اختیار پڑھ رہے ہیں اس کو یعنی اول تاخیر پڑھ رہے ہیں آپ بھی اب میں ابھی چالیس پیج پڑھ چکا ہوں چالیس پیج یہ کل, را... کل رات کو شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا دن کو پڑا اب آج پھر یہ اسپیڈ بریکر آ گیا نا تو آج وہ ساری رات کی مصروفیت کم و بیش خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے راپ اسی میں نکلتی ہے پھر وہ آپ سمجھدار ہے ہمت پھر زیادہ سونا بھی ہوتا ہے ان اللہ وہ اٹھارہ صفے باقی ہیں یہ بھی نیت ہے اس میں اشتیاف پڑوں گا جہاں ضرورت پڑتی نشانات لگا رہا ہوں اوہو پیپر پر لکھ رہا ہوں کوئی مشورے اللہ کرے میرے مشورے درست ہوں اور ان کی سمجھ میں آئیں مجلس کی آرڈر نہیں ہے مشورے ہیں کہ یوں کر لو یوں کر لو کوشش کر رہا ہوں اور چالیس پڑھ لیا اللہ کی رحمت سے اور میں کیا بتاؤں بس یار yes. یہ یعنی مبالکہ کروں تو آپ سو کتابیں پڑھ کر بھی جو مواد ڈھونڈیں گے نا وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس رسالے میں مل جائے اتنا ڈھونڈنا نہ پڑا ہاں خصوصاً اس میں دارالفتا اہل سنت کے مفتی قاسم صاحب کا ہی ایک ایسا جامع فتوا نیوتا کے بارے میں بہترین معلوماتی بلکہ میں کہوں گا دنیا بھر کے مفتیان نے کرام اگر سن رہے نا آپ کو بھی انشاءاللہ یہ کام آئے گا ایسا علمی فتوا معلوماتی فتوا اور اس میں اقسام دیے نیوتا کی کب یہ نیوتا کا کیا حکم ہے صورتیں بیان فرمائیے بہترین پھر آقا میں تجارت مفتی علی اصغر صاحب کا واقعی اس کا بھی جواب نہیں ہے بڑے پیارے پیارے انہوں نے اس میں چند فتوے لکھے ہیں اور بھی ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے طرح طرح کہ اس میں پیارے پیارے پیارے پیارے مضامین لکھے یعنی معلومات ماد کا اس میں یعنی قوزے میں سمندر بند ہے اس میں مانا فیضان مدینہ میں علم کا سمندر گویا کوزے میں بند ہے یہ کوزا خرید لو لے لو اس کو کھول کے پڑھو اس کیا یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے یہ آپ کی دعوت اسلامی کا ہے اور دین کی خدمت کا ہے اور وہ کتنے تین لاکھ تیرہ ہزار جی بنانے ممبر بنا بالکل ہیں. اللہ نے تین لاکھ تیرہ ہزار اور ہزاروں ممبر بن چکے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے ان شاء اللہ مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ سولوح الحبیب الله اللہ تعالی محمد